ذ اللهہہ من شہی ط بسم جسم اللہ الرحمن الرہیم الحمد الللهہ ر العالمین الرحمن ہیم والصلات والسلام سید د لمبیہ ول مسلین ہمابل متقین خہ من نبیین و موولانہ محمد و علی ہی وہ صحاب ہی ہم پہلے بھی کئی بار یہ بات جو ہے کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں چار ذمہ داریاں ظاہر ہے کہ بالکل درست اور احسن طریقے سے پوری کیں جس میں چوتھی ذمہ داری ہم آپ جانتے ہیں کہ وہ تذکیہ کی تھی آج کل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھ گئے روحانی بیماریاں بھی بڑھ گئیں اور بہت ہی زیادہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہو گئی تذکیہ کے راستے پہ کیسے چلا جائے کیا کیا جائے اس کا کوئی باقاعدہ نصاب ہو کو پتہ چلے انسان ایک اندازہ لگا سکے کہ اس راستے پہ ہم کس جگہ پر پہنچے ہیں یہ ساری باتیں ہمارے مشائق علیہم الرحمہ نے اپنے اپنے وقت میں باقاعدہ کتابچوں کی صورت میں درج کی ہیں مگر ہم لوگوں نے بھی بزرگوں کی جب تعلیمات کی بات کی تو صرف کرامات کی بات کی ان کی شخصیت کی بات نہیں کی آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی کتاب کا اور لکھنے والے کا اور اس کی شرح کیا کیا ہوئی یہ حوالے ہم آج بات نہیں کریں گے وہ ہم جب یہ مکمل ہو جائے گا سب سے آخر میں بات کریں گے اس کی وجہ بھی اسی وقت بیان کریں گے ایک بہت مختصر سا ان کا کتاب چاہ ہے اور اس کتابچے میں انہوں نے دس حصے بنائے ہیں ہر حصے میں انہوں نے دس منزلیں بیان کی ہیں اس طرح سے کل سو منزلیں ہو جاتی ہیں اور ان سو منزلوں میں ہر منزل کی کیفیت انہوں نے بیان کی ہے کوئی بھی بات قرآن اور سنت سے باہر نہیں ہے اور خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے یہ جو منازل بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھتے جائیں اور اگر سچے دل سے اپنے اندر جھانکیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میں اس وقت کس مقام پر ہوں یا میں آگے گیا تھا واپس تو نہیں آ گیا میں کیونکہ اس راستے میں یہ ہوتا ہے قرب الہی کا جو راستہ ہے تجکیہ کا جو راستہ ہے اندر کی باطنی صفائی اندر کی صفائی کا جو راستہ ہے اس میں انسان کبھی اوپر چڑھتا ہے کبھی غلطی سے نیچے گر جاتا ہے پھر اوپر چڑھتا ہے پھر نیچے گر جاتا ہے ایسے ہی چلتا ہم نے کھیل کھیلی ہوگی گوٹوں کے ساتھ آپ سمجھ لیں ایسے ہی ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ جو سانپ سیڑھی ہے یہ اصل میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں باقاعدہ کھیل ہوا کرتا تھا جس کے اندر نمبر نہیں لکھے ہوتے تھے ہر ڈبے کے اندر ایک مقام کا نام ہوتا تھا اور گوٹوں کے ساتھ مقام سے ایک مقام سے دوسرے پہ یا اچانک چار چھلانگ لگا کے یا چھ چھلانگ لگا کے آگے جاتے تھے پھر کہیں پہ کہیں پہ سانپ کا منہ آتا تھا تو فوری طور پہ نیچے گر جاتے تھے یہ تجکیا کا اصل راستہ بھی کچھ ایسا ہی ہے انسان سے کوتا ہی ہو جاتی ہے دانستہ بھی کر جاتا ہے کبھی نادانستہ ہو جاتی ہے کبھی کوتاحی کرتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے کبھی کوتا ہی کرتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم جو اپنا وقت الٹی سیدھی چیزوں میں برباد کرتے ہیں اس میں برباد کرنے کی بجائے اس قسم کی جو ہمارے مچائق نے چیزیں لکھی ہیں جس میں قرآن مجید کی تفصیل بھی شامل ہے احادیث سے مبارکہ اور اس کی شرح بھی شامل ہے اس قسم کی باتیں لکھی ہیں اگر ہم اپنا وقت ان چیزوں پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے موجودہ مقام کا احساس رہے گا اور اگر کبھی ہم اس مقام سے نیچے گرتے ہیں تو کہاں جا کے گرے یہ بھی احساس رہے گا انشاءاللہ اللہ اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ آج کے دور میں خصوصا لیکن ہمیں آج کے دور میں اس لیے لگتا ہے کہ ہم آج کے دور میں جی رہے ہیں ورنہ آج سے آپ ہزار سال ڈیڑھ ہزار سال پیچھے بھی چلے جائیے تو اکثر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ بے قراری بہت ہے بے چینی ہے دل بے چین رہتا ہے اب بات یہ ہے کہ جو باطنی سفر ہے قربت الہی کا جو سفر ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں اسی طرح اپنے قلب اور اپنی روح کو بھی غذا دیں ہم اس بات کو جب سمجھتے نہیں کہ روح کی غذا کچھ اور ہے قلب کی غذا کچھ اور ہے نفس کی اور جسم کی غذا کچھ اور ہے یہ بات چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس بے چینی اس بے قراری کے نتیجے میں وہ ایک نیا لفظ ایجاد ہو گیا ہے بوریت بہت ہوتی ہے اور وہ بوریت اسی لیے ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے احساس نہیں ہے کہ یہ جو بوریت ہو رہی ہے اصل میں یہ روح کی تڑپ کی وجہ سے ہو رہی ہے ہم اپنے جسم کو غذا دے رہے ہیں اپنے نفس کو غذا دے رہے ہیں اپنے قلب کو اور روح کو غذا نہیں دے رہے ہیں یا اس کے مقابلے میں بہت کم دے رہے ہیں جس کی وجہ سے روح تڑپ رہی ہے قلب ہمارا تڑپ رہا ہے اور یہ تڑپ ہے جو ہمیں بے چین کیے دے رہی ہے ہم غلط فہمی کے اندر اس کا علاج بھی دنیا میں ڈھونڈتے اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو ہماری ہماری مناظر ہیں وہ منازل بھی دنیاوی ہیں جس کے پاس ایک چھوٹی گاڑی آ جاتی ہے وہ کہتا ہے گاڑی میں نے بڑی لینی ہے۔ چاہے وہ کیلا ہی ہوا چاہے خاندان میں صرف دو لوگ یا تین لوگ ہوں جو چھوٹی جو گاڑی میں بڑے آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ جب اس کے پاس بڑی آ جاتی ہے تو کہتا مجھے تو اس سے بھی بڑی گاڑی لینی ہے۔ کیونکہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیاوی آسائشیں جو ہے مجھے سکون دے دیں گی۔ لیکن یہ دنیاوی آسائشیں سکون نہیں دیتی۔ بالکل وقتی طور پر۔ چاہے وہ دنیاوی اسباب ہوں یا دنیاوی رشتے ہوں اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ ہمیں تنبیہ کی ہے ہمیں سمجھایا ہے قرآن کے اندر کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ہماری بیویاں ہمارے بچے یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم چونکہ اپنی تڑپ اور یہ جو بوریت ہے اور یہ جو بے قراری ہے اس کا علاج دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا قلب اور ہماری روح جو کہ پہلے سی ہی بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے اس کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے اس کی پیاس بھی بڑھ جاتی ہے وقتی طور پہ نفس اور جسم کا سکون جو ہے وہ ہمیں سکون تو دے دیتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا دورانیا ختم ہوتا ہے تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بے قراری ہے وہ پچھلی درجے کی بے قراری سے کئی بار زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہم نے عرض کیا کہ بہت خوبصورت کتابچہ ہے عربی میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا انگریزی میں بھی ہوا لیکن وہ لکھا اس طریقے سے گیا ہے کہ ایک عام انسان اس کو جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو بہت سی باتوں کی سمجھ میں نہیں آتی اسے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا لکھا ہے کیا کہہ رہے ہیں لکھنے والے اپنے زمانے کے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے شیخ الاسلام اب اس پہ بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے وہ آخری نشست میں ہم بات کریں گے کہ کس کو اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے اور کیا مسئلہ کیا ہے لیکن انہوں نے جو سب سے پہلا حصہ لکھا ہے اس حصے کا نام انہوں نے رکھا ہے البدایات البدایات کا مطلب اردو میں بنے گا آغاز شروع کے اندر انہوں نے دس منازل بیان کیے یعنی دس پہلی منازل ابھی صرف شروع ہے اور اگر اس کے نام ہم آپ کو بیان کریں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو مکمل ہے کیونکہ ہم لوگ وہی بات ہے کہ کبھی اصل جو مواد ہے ہم تک پہنچا نہیں اور اگر پہنچا تو ہمیں سمجھ نہیں آیا البدایات میں سب سے پہلی منزل جو آپ بیان کرتے ہیں اس کو ہم اردو میں کہیں گے بیداری ہم آپ سب جانتے ہیں اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ صورت یاد ہے تقریباً وَلْعَصْ اِنَّ الْإنسانَ <خُصْر> بے شک انسان خسارے میں ہے ہم سب جانتے ہیں یہ بات لیکن یہ جاننے کے باوجود ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے جاننے میں اور ادراک ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ جب ادراک ہو جاتا ہے تو انسان پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے اگر میں جانتا ہوں اگر آپ جانتے ہیں کہ میں خسارے میں ہوں آپ جانتے ہیں کہ آپ خسارے میں ہیں اور اس خسارے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور مطلب سوئے ہوئے ہیں میں جانتا ضرور ہوں لیکن میں غفلت میں پڑا ہوا ہوں میں ابھی سویا ہوا ہوں ابھی تک بیدار نہیں ہوا ہوں کیونکہ اگر میں بیدار ہوتا تو میں اس کے لیے کچھ کرتا کسی سے ملتا کسی اللہ والے کو ڈھونڈتا کسی اللہ رسول کے راستے پہ چلنے والے کو ڈھونڈتا اس کے ساتھ اپنی صحبت رکھتا بیٹھتا چیزیں سیکھتا سمجھتا اور قرآن میں یہ آیت بھی ہمیں جا بج... بہت دفعہ جا بجائے ادھر ادھر بیٹھتے ہیں تو سننے کو ملتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قلب کا قلوب کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے اس کو بھی ہم نے غلط سمجھا ہے یہ بھی عرض کریں یہ وقت پہ آئیں گے تو وقت جب آئے گا تو بات کریں گے تو یہ جو بیداری ہے یہ بیداری صرف جسمانی بیداری نہیں یہ ایک انتہائی گہری روحانی کیفیت ہے اسی لیے ہم نے کہا کہ اس کو بطور منزل آپ نے پیش کیا ہے اس میں تین بنیادی شرائط آپ بیان کرتے ہیں اب آپ دیکھیے گا کہ بظاہر جب ہم کہتے ہیں ایسی باتیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ کہاں سے آ رہی ہیں باتیں لیکن جب بات سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہ کہیں قرآن سے نہیں ٹکراتی کہیں کسی حدیث سے نہیں ٹکراتی سب سے پہلی جو اس کے لیے شرط ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں کی پہچان ظاہری نعمتیں پوشیدہ نعمتیں اس کا شعور ہونا اس کا, اس کی سمجھ ہونا اس کا فہم ہونا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ایسی جو اصل میں بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے دوسری شرط بیداری کی کیا ہے وہ ہے نفس کا محاسبہ گناہوں غفلتوں اور نافرمانی کے جو روحانی نقصانات ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا احتساب کرنا یہ دوسری شرط اور تیسری شرط ہے عادت کو توڑنا اور یہ عادت صرف برائی کی عادت نہیں ہے اچھائی بھی اگر عادتن کی جائے تو اس کو ہمیں توڑنا ہے نماز فرض ہے ہمیں پڑھنی لیکن کیا ہم نماز اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا ہم عادتن پڑھ رہے ہیں آدتن بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو شرعی تخاذا پورا ہو رہا ہے خدا نہ خاصا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بات غلط ہو گئی لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ ہم تو ابھی ان دس جو حصے ہیں اس میں سے پہلے حصے کی پہلی منزل کو بھی نہیں چھو پائے کیونکہ اس کی تو تین شرائط ہیں کہ عادت کو بھی توڑ دیا جائے اچھا اب یہ جو بیداری ہے اس کا حصول جب ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا اس کے بھی تین راستے سب سے پہلا راستہ تو عقل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے قرآن بھی ہمیں بار بار جو ہے یہ کہتا ہے کہ ابھی سوچو سمجھو اب اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا دیکھے جی کئی ایسے لوگ ہیں کہ ساری عمر کفر میں گزارا سائنسدان بن گئے اور ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو قرآن کی ایک آیت نظر سے گزری اور وہ آیت تھی فرض گرے مچھر پر یا مکھی کے بارے میں اور وہ سائنس صاحب نے سوچا ہے یہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس کتاب میں یہ جملہ آیا ہے اور ہمیں آج اس بات کا پتہ چل رہا ہے اور یہ تو جو شہد کی مکھی وہ واقعی ایسی ہی ہے جیسا بیان کیا جا رہا ہے اب یہ اللہ کی نشانی پر غور ہوا اللہ نے اس کو توبہ دے دی اس نے فوراً اسلام قبول کر دیا تو غور ہمیں چونکہ نعمت ویسے ہی مل گئی ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے بچپن سے ہم مسلمان ہیں ہم اسی پر خوش ہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا دوسرا جو ستون ہے اس منزل کو حاصل کرنے کا وہ ہے حیا گناہوں پر ندامت اور اللہ کے سامنے آجزی یہ نشانیاں ہیں حیا کی جب ہم گناہوں پہ اصرار کرنے لگیں اور اس کو ثابت کرنے لگیں اور اس میں یہ کرنے لگے کہ نہیں جی یہ بات ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حیا سے دور ہو گئے ہیں شیطان کامیاب ہو گیا ہے اور تیسرا ستون اس منزل کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ شکر ہے اب شکر ہم سارا دن اپنے ہر کام میں شکر کر سکتے ہیں اس کے لیے علیحدہ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر فرض کریں کہ آپ کسی دکان پہ بیٹھتے ہیں آپ کے اپنا کاروبار ہے دکان چلاتے ہیں تو دکان پہ صبح آئے بیٹھے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے دکان دی دو چار گاہک آئے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ نے گاہک بیچا شام تک اچھی بکری ہو گئی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے اج میرا بڑا اچھا دن جو ہے وہ دیا مجھے میں دنیاوی طور پہ بھی کامیاب رہا تو شکر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں تسبیح پکڑ کر شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ شروع کر دیں ایسا ضروری نہیں ہے شکر کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے بات کا صرف زبان سے نکلنا ضروری نہیں ہے بات کا یہاں سے نکلنا ضروری ہے دل سے نکلنا ضروری ہے دل سے نکلے زبان سے نہ بھی نکلے تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے اللہ کو اس زبان سے ہلنا شرط اللہ نے نہیں رکھا ہوا اسی لئے آپ دیکھیں ایمان کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آیا زبان سے اقرار دل سے ماننا اس پہ عمل کرنا تو زبان سے تو اقرار ہم کر لیتے ہیں دن میں پچاس دفعہ ہم پکل ماں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ حمدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص نماز پڑھتا ہے ہر وضو کے بعد تجدید ایمان کرتا ہے تو زبان سے تو اقرار ہو گیا پھر اب دل سے ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا اسی لیے ہمارا عمل جو ہے وہ بھی شکر ہے اور شکر کا اظہار ہے اب اس راستے میں رکاوٹیں بھی جو آتی ہیں وہ خصوصاً تین بڑی رکاوٹیں ہیں ایک تو وہی ہے عادت جب نیکی بطور عادت آدمی کرتا ہے تو پھر اس کو بہت معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کے کام سی بات سمجھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا کبر ہے تکبر ہے انسان کے دل میں بات نیکی کی بات بھی تکبر بن سکتی ہے میں تو بہت بڑا عالم ہوں میں تو ہر مہینے اتنی خیرات کرتا ہوں میں ہر مہینے اتنے نوافل پڑھ دیتا ہوں میں نے اتنے قرآن کے پارے پار ڈالے یہ بھی تکبر ہو جائے گا تکبر دنیا میں صرف میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ تکبر ہماری سارے برباد کر دیتا ہے اور تیسرا رکاوٹ کیا ہے احتساب نہ کرنا اپنے آپ کو نہ دیکھنا اپنے گریبان میں نہ جھانکنا یہ تیسری رکاوٹ ہے ہمیں یاد ہے ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہمارے جو شیخ ہے رحمت اللہ علیہ انہی کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے بڑا عرصہ ہم ہی کٹھے رہے انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ گھر میں کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ استغفار کی کثرت کیا کرے تو گھر والوں نے باقاعدہ کہا کیوں ہم نے کیا کیا یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہم محاسبہ نہیں کر رہے کیونکہ ہم انسان ہیں خطا کا پتلا کہتے ہیں نا انسان کو چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں کوئی کوتا ہی ہو ہی جاتی ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اس لیے خود احتسابی ضروری ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے لازم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی دعا کر کے سوئیں گے کسی نماز کے بعد آپ دو نفل سلاۃ الطبہ کی نیت سے ضرور پڑھ لیں عشاء کے بعد پڑھ لیں مغرب کے بعد پڑھ لیں اور اللہ سے التجا کریں گے مجھ سے جو کوتہیاں ہو گئی ہیں جو میں نے جان کے کی, کی ہیں اس سے بھی مجھے معاف کر دے اور جو میں نے ہو گئی مجھے جن کا احساس نہیں ہے اس سے بھی معاف کر دے جب بیداری ہو جاتی ہے تو ہمیں پتا کیا ہوتا ہے پھر یہ توبہ کی بنیاد بنتی ہے توبہ اس کی دوسری منزل ہے اس سے ہم غفلت سے بچے رہتے ہیں اور ہماری عبادت جو ہے اس میں خلوص اور مقصد آ جاتا ہے یہ بیداری پہلا مقام ہے اور جیسا ہم نے ارض کیا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس پہلے جو حصہ ہے اس کتابچے کا اس کے صرف دس منزلیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو مکمل تذکیہ ہے لیکن انہوں نے دس حصے بنائے ہر حصے میں دس منزلیں بنائیں کل سو منازل بنائیں ہیں اور ابھی تک جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا اس میں سے کوئی بھی شخص اٹھ کے یہ نہیں گئے سکتا کہ کوئی ایک بھی بات ایسی ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہو خدا نہ خواستہ یا سنت سے ٹکراتی ہو خدا نہ خواستہ خالص قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ کتابچہ ترتیب دیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ کی دیئے ہوئے عظم توفیق سے پھر ایک آدھا ایک آدھا ہفتہ ٹھہر کر اگلی منزل پہ بات کریں گے اور اسی طرح چلتے جائیں گے ایک ہفتہ قرآن مجید ایک ہفتہ سیرت النبی ایک ہفتہ یہ روحانی مناظر یہ سلسلہ اس طرح آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ازن و توفیق جاری رہے کہ ہم یہ کام جو ہے احسن طریقے سے کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب بھی کرے اور قبول بھی فرما آمین رسول <سؤال> اللہ علیہ وسلم خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحمت رحمت رحمت